کم تمہیں ڈراتا ہے وادم سے بنا یہ لفظ یا ڈراتا ہے مطلب کیا یعنی ڈراتا مطلب ہے, وہ وہ ہے دونوں طرح استعمال ہوتا ہے خیر کا وعدہ شر کا وعدہ بھی لیکن یہاں پر شر مراد ہے کیونکہ آگے جو چیز آ رہی ہے اس سے پتا چلتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر اور شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے تن دست ہو جاؤ گے محتاج ہو جاؤ گے مت کرو اللہ کے راہ میں خرچو یا مرکم حکم اور حکم تمہیں دیتا ہے بال بخل کا فاہشاہ کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں متعدد معنی میں آیا ہے اور یہاں پر جو آیا ہے فاہشاہ اس کا مطلب ہے بخل کا کیونکہ یہاں دیکھیے دو چیزیں آ گئیں ایک فقر اور ایک فاہشاہ نا شیطان ان دو کاموں کے لیے کہتا ہے فقر کے لیے اور فاہشا کے لیے اور آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے واللہ اللہ جاعید مغفرتن اور اللہ تعالی تم سے وعدہ کرتا ہے کس چیز کا تمہیں تمہیں ترغیب دیتا ہے اللہ بلاتا ہے اس چیز کی طرف مغفرتن بخش دے گا من اس کی طرف سے وفض لا اور اپنا فضل فرمائے گا تو دو چیزیں شیطان کے لیے فقر اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا میں مغفرت کر دوں گا رسک کی تنگی کا تمہیں کہتا ہے رزق تنگ ہو جائے گا فقیر ہو جاؤ گے تو رزق تو تنگ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے گناہ جب بڑھ جاتے ہیں تو دیکھو اللہ بخش دے گا یعنی گناہ بخشے جائیں گے تو رزق بھی کھل جائے گا اور دوسری چیز شیطان تمہیں فاشا بخل کا حکم دیتا ہے وہ فضلہ ہم اپنا فضل فرمائیں گے ہم مہربانی کریں گے خرچ کرو اتنے لمبے چوڑے چکروں میں نہ پڑو تم ہمارے راستے میں دو گے ہم تمہیں اور دے دیں گے اللہ واسم اور اللہ بڑی وسط والا ہے اللہ بڑے علم والا ہے اسے پتا ہے کہ کس پر کتنا رزق دینا ہے اسے پتا ہے کہ کس کو کتنا کچھ چاہیے